وائن کنت ملا سافارن یہ حکم نمبر کیا ہے چھ پانچ حکم آ تھے پھر ان کے تتیم تھے کیا دے اب حکم نمبر کیا ہے جی چھ ہے میرے محترام آپ سفر میں جا رہے ہیں تو ایک ہم سفر کو آپ کہتے ہیں یار مجھے پانچ سو روپئے کی ضرورت ہے مجھے دے دو وہ کہتا ہے پانچ سو روپئے تو دیتا ہوں لیکن مجھے تیرے اوپر اعتماد نہیں ہے دے گا یا نہیں دے گا یہ جو گھڑی ت نے پہنی ہوئی ہے نا ایک ہزار روپئے یہ میرے پاس رہن رکھو کیا رہن رکھنا بھی جائز ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بات ہی سمجھ اور اگر اعتماد کر لو تو کر لو آئے سمجھ رہن نہ رکھو پھر بھی تمہاری گرمی یہ نمبر کتنی ہے چھ بیان رہن ہانا نون و کے بعد والی اور اگر ہو تم سفر کے اندر اور نہیں پاتے تم کاتب کو پل رہ مقبوضہ اس سے پہلے مفتہ معروف ہے پل مشرو ریحان مقبوضہ پھر شریعت کے اندر یہ ہے مشرو ریحان رہنے ہوں قبض کی ہوئی رہنے کے اندر قبض کر لو گھڑی مڑی پین عام اگر اعتبار کرے باز تمہارا باز پہ تو رہن کی ضرورت نہیں بس چاہیے ادا کرے وہ شخص جو اعتبار کیا گیا تھا اللہ زیور تو میں نہ کری چیر کو مدیون جس کے سر پہ قرض ہے تو مدیون کو چاہیے کہ قرض ادا کر دے کہ دیکھو اس نے اعتبار تو کیا تھا نا رہن بھی نہیں رکھی تھی کاش ادا کرے وہ شا جو اعتبار کیا گیا تم مدیوں یا امانت بمان ہو قرضے کو ادا کرے یہاں قرضے کو امانت اس لیے کہا گیا کہ دیکھو جیسے امانت کے اندر کوئی راہن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اب دیکھو جب اس نے رحن بھی نہیں رکھی تھی ایسے سمجھو گے امانت اس نے آپ کو دے دی اور چاہیے ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا تک تم شہادہ حکم نمبر سات اور نہ چھپا تم گواہی کو اور جس نے چھپایا اس کو فین کال کو اس کا دل گنا گار ہے تم بھی اصل تو ہے دل اصل کیا ہے جی عدیس پاک میں ہے نا دل بادشاہ ہے آزاد کا پر میرے آقا نے کہ انسان کے وجود کے اندر ایسا ٹکڑا ہے کہ اذا سال و حت سال جیسا دو اللہ اخبارات اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت کے احکام بتائے ہیں یا نہیں معاشرت ہے تجارت ہے لین دین ہے قرآن پاک ہر قسم کی رہبری کرتا ہے کیسے بہترین قوانین ہے للہ ہے ما فما میرے محترام وہی دعوے توحید بار بار آ رہا ہے تو یہ بیا نے توحید کتنی دکھائی دیا چوتھی دفعہ لکھ لو بیا نے توحید چوتھی بار جس میں کمالات سلاسا کا ذکر ہے توحید چوتھی بار جس میں کمالات سلاثہ کا ذکر ہے یہ کمالات سلاثہ کیا ہیں ملک نمبر ایک علم نمبر دو قدرت نمبر تین ملک علم قدرت ہم سب اللہ کے ملک میں ہیں اللہ ہمارا کیا ہے جی مالک اللہ عالم ہے اللہ قادر ہے ملک علم قدرت اللہ ما ہے معاف اس کماوا تو معاف کس کا بیان ہے باہم تو یہ کس کا بیان ہے جی اللہ شہن کس کا بیان ہے قدرت کا اللہ ہی کے ملک میں ہے جو کو جاسمانوں میں جو کو زمین میں اور اگر ظاہر کرو تم ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں یا چھپاؤ ان کو محاسبہ کرے گا تم سے سات اس کے اللہ اب یہاں ایک اشکال ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کریں تو محاسبہ ہے لیکن ہم چھپائیں تو محاسبہ ہے وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو وساوس پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی معافہ نہیں حدیث میں ہے دل کے وساس پر ابو پر حاشا لکھو کہ دل کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا اور ان پہ محاسبہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں لکھو عقائد فاسدہ عقائد فاصدہ دل کے اندر عقیدہ ہے کہ علی بشکل خوشح ہے شہباز کلندر جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے جی آ, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو غیب دان ہیں مددگار ہیں اس قسم کے غلط تقیدے دل کے اندر رکھو تو محاسبہ ہو گئے نہیں تو دل کے اندر خوشیدہ چیز امراد کیا ہے عقائد فاصدہ نمبر دو کھو اخلاق زمیمہ اخلاق کے برے اخلاق اور کسی کے ساتھ آپ نے بغض رکھا ہوا ہے کیا تو اس کا محاذہ نہیں ہوگا بغض کوئی وسوسہ سا تو نہیں نا کہ مدن بغض رکھتے ہو یا سد رکھتے ہو یا کیا سد رکھتے ہو عقائد پاسدہ اخلاق زمیمہ نمبر تین لکھو ازم معاشی ایک ہے گناہ کا صرف خیال آ جائے وسوسا اس پہ کوئی گرفت نہیں یہ کیا ہے ازماسی کہ اپنی طرف سے پورا عزم دل ہے دل کے اندر کیا کر لیا ہے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے کسی کو بتاتا ہی نہیں لیکن چوری کرنے کے لیے جب گیا نا تو کتا بھونک رہا تھا پھر واپس آ اس کا گناہ ہو گیا نہیں زنا کے لیے گیا کتا بھونکا یہ واپس موم مومنین مومنین کی تعریف ہے اور اس سے پہلے یہ سمجھے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیا تھی نا وائم تبدیون بہلّا تو صحابہ کرام نے ابتدا میں یہی سمجھا تھا کہ ہمارے وساوز پہ کیا ہوگی گرفت ہوگی تو حضور کے خدمات میں پیش ہوئے عرض کیا حضرت یہ کیا ہے وساوس پہ گرفت ہوگی آپ نے فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح کھوج کوریز مت کرو جیسے انہوں نے گاہے کے متعلقہ کی تھی کھوج کوریز کھوج کوریز مت کرو ابھی کہہ لو سمینا و تانا کا یہ کہہ لو سمے نہ واتانہ کا یہ کہہ لو تو انہیں سمینا نہ تانا کا جب کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمن رسول سے یہ اعتناظ کی انہیں ایمان بھی لاؤ سمینا نہ تانا آ گیا نہ سمے نہ پھر لا یو کل فلاف سنی غصہ سے فرما دیا کہ تکلیف ان عقائد و اعمال کی دی جاتی ہے جو انسان کی گاؤں اختیار میں وساوس انسان کے اختیار میں ہیں ان کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ عقائد فاصلہ کیا ہیں اختیار میں بغض و حسد کیا ہے احتیاط میں معاشی اختیار میں جواب دے دیا گیا آمن الرسول و مدھ مومنی لکھو اصل مقصود ہے مدھ مومنی آمن الرسول بطور کس کیا ہے تمید کے ایمان لائے رسول ساتھ اس چیز کے اتارے کی طرف اس کے اس کے رب کی طرف سے اور مومن بھی کہ ہے ایمان اللہ میرے محترام بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو آمنا سدا کنا کہا کرو نو مین و بہی بلا نہ سولان ہے اللہ تعالیٰ مستغیر عرش ہے یا نہیں تو کیفیت کا سوال کرو گے نہیں صدقنا آمن سدا کنا کلن آمن بلا تفسیر ہے ماقبل کی ہر ایک میں سے ایمان اللہ ساتھ اللہ کے فرشتوں کے کتابوں کے رسولوں کے لال فر کو کیفیت ایمان کیفیت ایمان اور اس سے پہلے قائلین کا لف و ہے قائلین اللہ فر کو کہنے والے ہیں کہ نئی تفریق کرتے ہم درمیان کسی ایک اس کے کے اس رسولوں کے کس تفریق کی نفی ہے تفریق ایمانی کی یا تفریق فضائل کی بتائیے ہاں تفریق ایمانی کی نفیح ہے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے باقی فضائل تو تفریق ہے تل رسول سرو فضل باز والا باز پکا لو اور کہتے ہیں مومن میں سمے نہ وا پکانا غفران کا سے پہلے کیا مار ہے گا نت لوبو غفرا مقدر ہے طلب کرتے ہم تیری پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میاں وہ ساوس مراد نہیں ہے لا یو کلے کل کو یہ جواب ملایا نہیں ان کا نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ کسی جی کو مگر موافقتا کا اس तो اس آیت نے بتلا دیا کہ پہلے سے مراد بساوے سے نہیں ہے اختیاری چیزیں ہیں کیا کون سی چیزیں ہیں جو میں نے تین لکھائی ہیں عقائد پاسرا اخلاق زمین باز چلی <تصفح> نئی تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جی کو مگر موف طاقت اس کے لہا اجرو ماں کافاب ماں کاشاب سے پہلے کیا مقدر آئے یہ لام لفے کے لیے ہے نا واسطے اس نفس کے ثواب ہے اس کا جو کمایا مینال خیر ماں سے پہلے آجر مقدر ہے اور کا سب کے نیچے لکھنا ہے مینال خیر واسطے اس کے ثواب ہے اس کا جو کس کیا خیر ولحا وکتا سب اور اس کے اوپر بوجھ ہے گناہ ہے سمجھے اور اس ناش کے اوپر بوجھ ہے گنا و گنا اس کام کا جو کمایا من الشر ایک کیسا بات کے نیچے کیا لکھو شار جو شر کما رہا ہے نا اس کا بوجھ ہے گناہ کا بوجھ ہے اس کے سر پہ نیکی کے لیے کیا فرمایا کا بات اور برائی کے لیے کیا فرمایا ایک کیسا بات کیونکہ عام طور پہ برائیوں کے اندر کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے آپ نماز پڑھے وزو کر کے اللہ کے گھر میں آ جائیں کسی عورت اور لڑکے کے اوپر عشق لگاؤ تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے ہاں بھوت بنے پھرتے ہو پاگل کے بیٹے بنے پھرتے ہو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو یا نہیں تو وہاں ایک طرح سے بات ہوتا ہے ربنا لا لاتوا سنا ان سینا تلکین ادعیہ اب دعو کی تلقین کی گئی آخر کے اندر سورج بکرا ختم ہو رہی ہے اور دعاؤں کی تلقین ہے <تصفح> تلکین ادعیہ دعا نمبر اے ربنا سے پہلے کولو مقدر ہے کولو ربنا اے موم کہو اے ہمارے پرور د نہ موفزہ کر تو ہم پہ ہماری بھول چوکا نہ گرفت شرما تو ہم پہ اگر بھول جائیں یا چوک جائیں بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے بالکل بھول گئے پتا ہی نہیں چکا روزہ ہے کھا پی لیا تو اس پہ ہے معاوضہ یا روزہ تو یاد ہے لیکن کلّی کرنے لگے اور پانی اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا کہ ربنا ولا تحمل ربلا یہ دعا نمبر کتنی ہے جی دو نیچے لکھ لو رف تکلیف شرعی جو شریعت کی تکلیفیں ہیں نا بھاری بھاری تو ہم سے دور فرما دیجئے پہلی امتوں کے اوپر تکلیفیں جو تھی نہ شریک بھاری تھی یا نہیں کپڑا پلیت ہو جاتا کاٹنا پڑتا ایسم تھا اور اس قسم کی زکوتیں وغیرہ ہوتی تھیں ان کو رکھتے تھے آگ جلا جاتی نہ جلاتی تو رسوئی ہوتی کافی چیزیں تھیں نا ہمارے یہ تو پردہ پوشی ہے تو پہلی امتوں کے اوپر جو آکام شاہ کا نازل ہوئے اللہ ہمارے اوپر وہ نہ رف تکلیف شرع اور نہ رکھ تو ہمارے اوپر بوجھ اس طرح کا منا تک شریع کا جیسا کہ رکھا تو نے اس کے اوپر ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے تھے اس دعا کے اندر کیا تھا جی رف تکلیف شری ربنا بلا تحملنا یہ دعا نمبر تین ہے رف تکلیف تکوینی اللہ تکوینی طور پہ بھی ہم کو سخت تکلیفیں نہ دیں تکوینی طور پہ بھی ہم کو سخت تکلیفیں نہ دیں مثر ہم دشمن کی پکڑ میں آ جائیں خدا نہ خواستہ کہاں آ جائیں دشمن کی پکڑ میں آ جائیں خدا نخواستہ تو پھر دشمن کتنی تکلیفیں دیتا ہے آنکھوں میں تیزار ڈالتا ہے تے تکالیف کیا ہے تکوین اہ للہ ہمارے اوپر ایسے تکلیف تکوینی نہ ڈال کہ ہم دشمن کی گرفت میں آ جائیں تو اتنی تکلیف دے کہ ہماری چیخیں نکل جائیں برداشت نہ کر سکیں تو یہ بھی خاص کر دعا مانگی جو ہے ربنا لا جالنا فتنا تل قومل ظالمین ہے نہیں آقوم ظالمین کے لیے تختہ مشق ہم کو نہ بنانا یہ ہے دعا نمبر تین اے ہمارے پروردگار نہ اٹھوا ہم سے وہ تکالی تکوین یا کہ نہیں طاقت واسطے ہمارے ساتھ دعائیں کتنی تھیں جی تین آپ تینوں کے تتیمے ہیں تین دعائیں تھیں اور تینوں دو تتیمے ہیں, ہیں. واف و نا تتیما دعا نمبر ایک واف و اے اللہ ما فرما دیجیے ہم سے ہمارے نسیان کو اور خطاق وا یہ دوسری دعا کا تتیما ہے دوسری دعا کا تتیم ہے اے اللہ ہم سے در گزر فرما بخش فرما ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ رکھ پہلی انتوں والے ور یہ کس دعا کا تتیما ہے تیسری دعا پہ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے ہمارے اوپر رام ہم فرما خصوصی ہمیں دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ دے انت مولانا تو ہی تو ہمارا کارساز ہے تیرے سوا ہمارا کارساز کون ہے ہے کوئی کارساز تو ہی ہمارا کارساز ہے ایوب کا شافی ہی تو تون کا تھا ساتھی ہی تو, مشکل گھڑی کافی تو تیرے سوا میرا کون ہے مشکل خوشا میرا کون ہے تو ہی بتا میرا کون ہے تیرے مولا فن سرنا علی القوم کا یہ دعا نمبر چار ہے پہلے تین دعائیں تھیں اور کے کتنی تتیمیں تھے چوتھی دعا ہے بس مدد کر ہماری قوم کا فرین کے بار بار کہہ دو فن سرنا علی القوم کومل انت مولانا فن سن لال قومل انت مولانا فن سن لال قوم آج کل ضرورت ہے اس دوار کی ہے مولانا اور اس کا میں نے ترجمہ میں کر دیا ہے اے میرے مشکل کشا حاجت روا پر ورجیگار انت مولانا ہے نہیں کرتبہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بار یہ فن سن کو الحمد للہ اللہ اللہ مسور